فَنَعَصُ زِيْفُ شَعَمُ كَيْتِهِ الحمد لله رب العالمين وصلاة وصلاة, وصلاة على سجد المرسلين اب بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللَّهِ دعوت اسلامی کے اشارتی دار مقبت المدینہ کی مطبوع کتاب سعزام سنت جو کہ تقریبا پندرہ سے زائد صفحات پر مشتمل ہے اس کے بعد آدابِ طعام میں امیر سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطار قادری دعوت العالیہ درود پاک کی فضیلت نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ راحد قلب وسینہ سیز گنجینا صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم کا فرمانے شفاعت نشان ہے بے شک اللہ تعالی نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقدر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے پس جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پاک پڑھا صلی اللہ تعالی علی محمد مٹ مٹ اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ مدنی مدری چینل کا سلسلہ فرشتوں کے حالات اس میں ہم آپ کو مرحبہ کہتے ہیں اس سے پچھلے سلسلوں میں ہم نے فرشتوں کے مختلف احوال سنے ہیں اور یہ بھی اس میں تذکرہ گزر چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے جو فرشتے ہیں بعضوں کو بعض اللہ تبارک و تعالی نے ایسی کچھ ان کے ذمہ کام لگائے ہیں کہ وہ اس کام پہ معمور ہیں ان میں سے یہ بھی سنا کہ بعض فرشتے وہ ہیں جو وہی لے کر انبیاء علیہم السلام کے بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں بعض ان میں سے وہ ہیں جو عرش کو اٹھانے والے ہیں بعض وہ ہیں جو کہ ارواہ کو قبض کرنے والے ہیں یوں ہی ایسا بھی سلسلہ میں ایک گزرا کچھ فرشتے وہ بھی ہیں کہ جو بارش برسانے پر مقرر ہیں انہی میں سے اب جو ان فرشتوں کے یہ مختلف احوال ہیں ان میں سے ایک حال یہ بھی بیان کیا گیا کہ بعض فرشتے وہ ہیں جو کہ لیلت القدر میں زمین پر نظل فرماتے ہیں چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سورہ قدر آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے تنظل الملائکت والروح فیہا ترجمہ جما ایمان اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اس آتے مبارکہ میں یہ ذکر ہوا کہ فرشتے اور روح علیہ السلام یہ جو اللہ کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں اب فرشتے تو گویا جتنے بھی ہیں اس میں جن کو اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے وہ اترتے ہیں اب اس نے روح علیہ السلام کو الگ سے اس میں بیان فرمایا گیا تو روح کے بارے میں مختلف تفاثر اقوال ہیں کہ وہ روح علیہ السلام کون سا فرشتہ ہے تو سعید حضرت امام علیہ سنت اشہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان آپ نے ترجمہ تمز ایمان میں جس تفصیل کو آپ نے اختیار فرمایا وہی معتبر تفصیل ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں تو روح سے مراد یہاں پر ہے کہ جبرائیل علیہ السلام یعنی فرشتے الگ سے اترتے ہیں اور ان کے ساتھ روح علیہ السلام بھی یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ بھی ساتھ میں تشریف لاتے ہیں اور پھر وہ ہر کام کے لیے آتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں اجازت ہوتی ہے اس کے مطابق جس کا جو کام ہے وہ اس کو بھی کر دیتے ہیں یہ۔ یہ جو بیان کیا گیا کہ روح علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام ہے اس کی تائید کچھ اور تفصیل سے جیسے ہوتی ہے کہ حضرت مقاتل بن حیان فرماتے ہیں کہ روح علیہ السلام یہ سب فرشتوں سے افضل اور رب کا مقرب ترین فرشتہ ہے اور یہی صاحب الوحی ہے یعنی وہ فرشتہ ہے جو وہی لے کر انبیاء علیہ السلام پر آیا کرتے تھے اور یہ بات بالکل قرآن و احادیث سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہی لے کر آنے والے فرشتے جو ہیں ان میں سب سے زیادہ جو ذکر ملتا ہے وہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کا ہے افراد سید اعلی حضرت کی تفسیر سے بھی واضح ہو گیا کہ روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں یہ جبرائیل علیہ السلام مزید ان کے بارے میں حدیث مبارکہ میں اقوال ملتے ہیں سنچی سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روح علیہ السلام جو ہیں یہ آسمانوں پہاڑوں اور سب فرشتوں سے بڑا فرشتہ ہے اور یہ فرشتہ ہر روز بارہ ہزار تصبیح ہاتھ پڑتا ہے اس کی ہر تسبیح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے یوں یہ روح علیہ السلام وہ فرشتے ہوئے کہ جو اللہ کے حکم سے تشریف لاتے ہیں اور یہ اللہ کے مقرب ترین فرشتوں میں سے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتی ہیں کہ ہمارے پیارا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح سے اللہ کی تسبیح بین فرمایا کرتے کہ آپ یوں کہتے کہ اپنے رقو اور سجود میں یوں پڑا کرتے صبح دوسر رب المالا روح کہ فرشتوں اور روح کا رب پاکیزہ اور مقدس ہے اس حدیث پاک میں یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کی جو تصویر بیان فرماتے ہیں اس میں ایک انداز تسبیح کا یہ بھی تھا کہ آپ یوں تسبیح بیان کرتے کہ ملائکہ کے رب کی پاکیزگی ہو اور روح علیہ السلام کے رب کی پاکیزگی ہو تو الحمدللہ یہ ہمارے ہاں بھی طریقۂ رائج ہے کہ بہت سارے ہمارے وہ بزرگ جو دعاؤں کے اندر جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو یوں گزارش بھی کیا کرتے ہیں کہ اے انبیاء کے رب اے ملائکہ کے رب اے اولیاء کے رب اے فرشتوں کے رب تو یوں اللہ کی تصویر کو بیان کرنا گویا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک سے بھی واضح ہو رہا ہے اور الحمدللہ وہ ہمارے اسلامی بھائی جو مدنی ماحول سے وابستہ ہیں اور دعوت اسلامی کے اجتماعات میں حاضری دیتے رہتے ہیں انہوں نے مجھ پہ غور کیا ہوگا کہ جب دعا کی جاتی ہے تو کئی دفعہ یہ اس بات کا مشاہدہ دیکھنے میں ملا کہ دعا میں یہ الفاظ کہے جاتے ہیں کہ یا رب الانبیاء یا رب الصحابہ یا رب الاولیاء اس طرح کے الفاظ دعاؤں میں بولے جاتے ہیں تو یہاں سے یہ بات ہمیں بھی واضح ہو گئی اور اس حدیث پاک سے اس بات کی تائید بھی ہو گئی کہ اس طرح سے دعا بھی کرنا جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ اس طرح سے دعا کرنا جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کسی نیک بندے کو کسی ایسے کو جو اللہ کا مقرب ہے اس کو اللہ کی بارگاہ میں بطور وسیلہ پیش کرنا ہوتا ہے تو یہ ان کے حوالے سے گفتگو ہوئی کہ ان کو اس طرح رب کی بارگاہ میں بطور وسیلہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے اب روح علیہ السلام یعنی سیدنا جبرائیل علیہ السلام ان کے بارے میں چونکہ ہمارا ایک سلسلہ پورا پہلے اس کے متعلق گزر چکا ہے جس میں کافی تفصیل سے ان کے حالات بھی الحمد بیان ہو چکے ہیں تو انہیں فرشتوں میں سے جیسے بہت سارے فرشتوں کا ہم نے سن لیا کہ ان کے ذمہ مختلف کام اللہ تاہن نے رکھے ہیں اب بعض فرشتے وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخ پر مقرر فرمایا ہے اور بعض وہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت پر مقرر فرمایا کہ وہ جنت کے دروازے پر ہیں اس کو کھولنے کے مقرر ہیں بعض وہ ہیں جو جہنم کے دروازے پر ہیں اس کو کھولنے پر مقرر ہیں تو وہ جو فرشتے جو کہ دوزخ پر مقرر کیے گئے ہیں ان کے مطالق قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی سورہ زخرف آیت نمبر سیبنٹی سیبن یعنی سکتر میں یوں ارشاد ہوتا ہے وَنَادَوْ يَا مَالِكُ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَا كِسُونَ ترجمہ ایک تنظر ایمان اور وہ پکاریں گے اے مالک تیرا رب ہمیں تمام کر چکے یعنی موت دے دے وہ فرمائے گا تمہیں تو ٹھہرنا ہے اس آیت مبارکہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے جہنم پر مقرر فرمایا اور اس فرشتے کا نام بھی یہاں سے پتا چلا کہ وہ فرشتہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے جہنم پر مقرر فرمایا ہے اس کا نام ہے مالک یعنی سیدنا مالک علیہ السلام تو اب وہ جو فرشتے ہیں ان کا نام بھی قرآن مسجد کے سے پتہ چلا اور یہ بھی پتہ چلا کہ اب وہ وہاں پر مقرر ہے لوگ ان کو آوازیں بھی دیں گے تو جہاں اس آیت سے پتا چل رہا ہے اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی ایک اور آیت کریمہ جو سورہ مؤمن کے اندر ہے تو سورہ مؤمن آیت نمبر چالیس اور پچاس میں بھی کچھ اس کی وضاحت ملتی ہے جو جیسے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز المان اور جو آگ میں ہے ان کے داروہوں سے بولے اپنے رب سے دعا کرو ہم پر عذاب کا ایک دن ہلکا کر دے انہوں نے کہا کیا کہ تمہارے پاس تمہارے رسول نشانیاں نہ لائے تھے بولے کیوں نہیں بولے تو تم ہی دعا کرو اور کافروں کی دعا نہیں مگر بھٹکتے پھرنے کو اس ایتمبار کا میں بھی پتا چلا کہ اللہ دلہ شاہ نے جہنم پر کچھ فرشتوں کو مقرر فرمایا اور اہل جہنم انہیں فرشتوں کو ندا کریں گے ان سے کہیں گے کہ آپ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر عذاب میں کچھ تخفی فرما دے تو کم از کم ایک ہی دن ہم پر سے آزاب کو ہلکا کر دے تو میٹھے میٹھے سائیں بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اس سے ایک بات یہ بھی پتا چلی کہ بہت سارے وہ لوگ جو اپنے گناہوں کے باعث جہنمے ہوں گے اور بہت سارے وہ جو کہ کفر کی بنا پر دائمی جہنمی ہو چکے ہوں گے وہ لوگ ان پر جو ہے وہاں پر مسلسل عذاب ہو رہا ہوگا خاص طور پر اس میں ان کا ذکر ہے کہ جو دائمی جہنمی ہے کہ ان کو مسلسل عذاب دیا جا رہا ہوگا اور وہ پھر ان سے عرض کریں گے کہ اگر یہ مسلسل عذاب ہمارے اوپر ہے تو چلو کم از کم ایک ہی دن جو ہے ایک دن کم از کم ہم سے اس عذاب کو ہلکا کر دیا جائے لیکن اس طرح پھر بھی ان کے عذاب کو ہلکا نہ کیا جائے گا اور اس پر پھر دلیل میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا تمہارے پاس رسول تشریف نہیں لائے تھے یعنی وہ آتے تھے دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے آ کر تمہیں اس آگ سے بچانے کی کوشش تو کی ہے اس کے باوجود تم جو ہے وہ اس سے باز نہ آئے تو اب خود ہی دعائیں کرو لیکن کیا ہے کہ اب دعا کا کوئی موقع نہیں ہے کسی بطرہ سے اب دعا وہاں پر فائدہ مند ثابت نہیں ہوگی بہر المقصود جو تھا وہ یہ کہ اللہ جللہ شانہو نے کچھ ایسے بھی فرشتے ہیں جن کو جہنم پر مقرر فرمایا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد میرے میرے اسلام بھائیو اور مدید چینل کے ناظرین جیسا کہ ابھی ہم نے یہ بات سنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ فرشتوں کو جہنم پر مقرر فرمایا اب ان فرشتوں کی کچھ خصوصیات بھی اللہ جلالہ شانہو نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائی ہیں چنانچہ صورت تحریم آیت نمبر چھے میں ارشاد ہوتا ہے علیہ ملائکت غلاغ شداد لا يعصون اللہ میں امارا ہوں فارو نورجمہ کمز ایمان اس پر سخت کرے یعنی طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کا حکم نہیں ٹالتے اور جو انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں تو یہاں سے یہ پتا بھی چل گیا کہ وہ جو فرشتے مقرر کیے گئے ہیں جہنم پر وہ بہت زیادہ طاقتور ہیں اور ان کی طاقت اتنی زیادہ پھر طاقت اتنی زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی نہیں ڈالتے ہیں بلکہ جو حکم ان کو ملے گا اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں تو ان کی طاقت کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ ہے حضرت تاؤس رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس کو روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالک علیہ السلام کو پیدا کیا تو اہل دوزخ کی تعداد کے برابر ان کی انگلیاں بھی پیدا فرما دی پس جو کوئی بھی اہل دوزخ میں سے عذاب دیا جاتا ہے اسے مالک, مالک علیہ السلام اپنی انگلیوں میں سے ایک انگلی کے ساتھ عذاب دینے کی طاقت بھی رکھتے ہیں اللہ کی قسم اگر مالک علیہ السلام اپنی انگلیوں میں سے صرف ایک انگلی آسمان پر رکھ دے تو اسے پگلا ڈالے تو مالک علیہ سلام یعنی داروغ جہنم آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی قوت اور طاقت بھی عطا فرمائی ہے اور پھر یو ہی کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں مجھے قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے دوزو کے فرشتوں کو دوزخ کے پیدا کرنے سے ہزار سال پہلے پیدا کیا گیا پس یہ جو فرشتے ہیں ان کی طاقت میں ہر روز اضافہ ہوتا ہے جتنی طاقت پہلے تھی اب مزید اضافہ ہوتا ہے تو ان کی طاقت جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور یہ ایسے فرشتے ہیں کہ ان کی طاقت اب پہلے سے بڑھ رہی ہے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فرمان جو قرآن مجید فرقان حمید میں بھی گزرا کہ یہ بہت طاقتور فرشتے ہیں اب طاقتور بھی ہیں اور مزید اس حدیث پاک سے وضاحت ہوئی کہ ان کی طاقت یہ تو اب مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے ان کے بارے میں ایک اور بات جو حدیث پاک میں بیان ہوئی کہ ہمارے پیراقا صلی اللہ تعالیٰ عدیب و فرماتے ہیں گویا وہ جو فرشتے ہیں ان کی آنکھیں ایسی بجلی کی طرح ہے اور ان کے موں وَكَأَنَّ أَفْوَاهَهُمُ السَّيَاسِي کہ ان کے موں وہ قلوں کی طرح ہیں اور يَجُرُّونَ أَشْعَارَهُمْ یہ اپنے لمبے لمبے بالوں کو گسیٹتے ہیں لَهُمْ مِثْلُ قوت فَقَلَئِن یہ ایسے فرشتے ہیں کہ ان کے پاس اللہ تبارک و تعالی نے جنوں اور انسانوں کے برابر انہیں قوت اتا فرمائی ہے اور ان میں سے کوئی ایک بھی انسانوں کی کسی بھی بڑی جماعت کے سامنے اگر آ جائے تو ان سب کو ہنکا کے لے جا سکتا ہے اور پھر فرمایا کہ اس کی گردن پر ایک پہاڑ ہے جو دوزخیوں کو آگ میں مارے گا یعنی وہ اس کے اوپر ایک پہاڑ اس نے اپنے پاس رکھا ہے وہ پہاڑ جو اہل دوزخ ہیں ان میں سے جس کے لیے حکم ہوگا وہ پہاڑ اہل دوزخ کو وہ فرشتہ مارے گا اس فرشتے کی طاقت کو بیان کیا گیا کہ جہاں اس کو یہ طاقت ہے کہ وہ ان کی آنکھوں میں ایسی بجلی کی طرح کی کیفیت ہے وہاں یہ بھی طاقت ہے کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں وہ فرشتے اپنے اوپر اٹھا سکتے ہیں اور اٹھا کر وہ کسی کو بھی مارنے کی وہ طاقت رکھتے ہیں تو یہ تو وہ فرشتہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے جہنم پر مقرر فرمایا ہے تو یو ہم نے پچھلے سلسلوں میں ایک بات یہ بھی سنی جیسے ملک المطر کے بارے میں یہ بات سنی کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی تھی کہ میں تیرے پیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی اجازت چاہتا ہوں تو یہ مختلف فرشتے جو ہیں وہ ہمارے پیرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرتے رہا کرتے تھے ان میں سے ایک فرشتہ جو سرکار کی بارگاہ میں اکثر حاضری دیتا وہ تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہیں اور جو کبھی کبھار فرشتے آتے ان میں سے ایک سنا کہ وہ ملک المطر ہیں اور ایک وہ فرشتے ہیں جن کو داروغ جنت کہتے ہیں یعنی وہ فرشتہ جو جنت کے دروازے پر مبعوث جس کو اللہ نے جنت کے دروازے پر مقرر فرمایا ہے اور وہ کون ہے ان کا نام حضرت رضوان علیہ السلام تو حضرت رضوان جو ہیں اب یہ بھی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے اور اس کا طریقہ کار کیا, انہوں نے کیا کہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی تو اس طرح سے حاضری دی کہ یہ اب روایت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے آپ فرماتے ہیں کہ جب مشرقین نے ہمارے پیراکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مختلف قسم کے تانے دینا شروع کیے جن میں سے یہ بھی تھا وہ کہتے کہ ان کے پاس خود کھانے کو کچھ نہیں ہے اور جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے تو وہ رسول کیسے ہو سکتا ہے اور پھر یہ بھی کہتے کہ وہ رسول جو کھاتا پیتا ہے بازاروں میں پھرتا ہے تو وہ رسول کیسے ہو سکتا ہے گویا ان کے نزدیک رسول وہ ہوتا ہے جو نہ کھائے نہ پیئے نہ بازاروں میں جائے گویا وہ یہ سمجھتے کہ نبی تو وہ ہے جو بالکل فرشتوں کی خصوصیات کا حامل ہو برال اس طرح کی جب انہوں نے باتیں شروع کر دی اور یہ کہنا شروع کر دیا یہ کیسے رسول ہیں جو کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے بازاروں میں بھی پھرتا ہے تو علیہ اس پر کچھ غمگین ہوئے تو آج جب آج جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ رب العزت آپ کو سلام فرماتا ہے اور آپ کی تسلی کے لیے ارشاد فرماتا ہے ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجے مگر وہ بھی کھاتے پیتے بھی تھے اور بازاروں میں تشریف لے جاتے یعنی سودا سلف خریدنے کے لیے تجارت کے لیے یا دین اسلام کی دعوت دینے کے لیے وہ بازاروں میں جایا کرتے تھے اب اسی حالت میں یہ گفتگو ہو رہی ہے جبراہیل علیہ السلام سرکار کے ساتھ یہ جی گفتگو کر رہے اچانک سیدنا جبرائیل علیہ السلام بالکل سمٹ سے گئے اور اللہ کے خوف سے گویا کہ پگھلنے کے قریب ہو گئے جب ان کی یہ حالت آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھی تو پوچھا کہ جب یہ کیا ہوا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھولا گیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا اور پھر جب یہ بات آپ نے کہہ دی پھر اپنی دوبارہ پہلے وہ یہ حالت پر آگئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوش ہو جائیے کہ یہ جنت کے دروغہ رضوان علیہ السلام ہیں یعنی رضوان علیہ السلام اسی اسلام میں وہاں حاضری دے چکے انہوں نے متوجہ ہوئے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا سلام پیش کیا اور یوں گزارش پیش کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلام کہتا ہے اور رضوان علیہ السلام کے ساتھ نور کی ایک ٹوکری تھی وہ سرکار کی بارگاہ بارگاہیاز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی تعالی علیہ وسلم یہ دنیا کے خزانوں کی چابیاں ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے آخرت میں جو کچھ آپ کو عطا کرنا ہے اس میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی اب ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف نگاہوں ہی نگاہوں میں دیکھا آپ ان سے مشورہ فرماتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توازو فرمائیے تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاع فرمایا اے رضوان دنیا میں میری کوئی حاجت نہیں ہے تو رضوان علیہ السلام نے, عرض کیا آپ نے درست کیا اللہ تبارک و تعالی آپ کے ساتھ درستی فرماتا ہے اس حدیث پاک میں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ داروغ جنت یعنی حضرت رضوان علیہ السلام وہ بھی سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے اب انہوں نے بھی حاضری دی, دی گئے فرشتے بھی آتے جیسے اس سے پہلے سنا کہ ملک المطر بھی آئے جبرائیل علیہ السلام اکثر آیا کرتے وہ ایسے ہی حضرت رضوان علیہ السلام بھی سرکار کی بارگاہ میں انہوں نے بھی حاضری دی ہے دوسری بات جو ہم اس میں بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف کاموں پر مختلف فرشتوں کو مقرر فرمایا انہیں میں سے وہ فرشتے جن کو جنت مقرر فرمایا وہ ان کے جو سردار ہیں وہ حضرت رضوان علیہ السلام ہیں وہ فرشتے جو کہ جہنم پر مقرر ہیں یعنی حضرت مالک علیہ السلام ان کے بارے میں مزید وضاحت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیراقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس رات مجھے میراج کرائی گئی اس میں میں نے حضرت موسا بن عمران کو نوجوان طویل یعنی لمبے قد گھر بالوں میں دیکھا گویا کے وہ قبیلہ شنوعہ کے آدمیوں میں سے ہیں اور حضرت عیسا ابن مریم کو دیکھا جو میانہ قد سرخی اور سفیدی کا ملاب تھے اور سیدھے بالوں والے تھے اور یوں ہی میں نے مالک خازن دوزخ اور دجال لعین کو جو اللہ نے مجھے نشانیاں بتائی تھی ان نشانیوں کے ساتھ بھی دیکھا تو اس حدیث سے میں یہ بات بھی واضح ہوئی ایک تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو پہلے انبیاء دنیا سے تشریف لے گئے ان کو دیکھا جو دنیا سے تشریف لے جا چکے انہیں بھی دیکھا اور اس قوم کو یعنی فرشتوں کو بھی دیکھا جو کہ عام آنکھ سے نظر نہیں آتے اور سلاۃسلام نے دیکھا اور دوسری ایک اور جو اس میں بات پتا چلتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے جو نبی ہے الحمد للہ وہ اپنی قبور میں زندہ ہے تو موسا علیہ السلام کو سرکار کا دیکھنا کہ وہ اپنے قبر شریف میں تھے اور جیسے معراج شریف کی دیگر روایت سے پتہ چلتا ہے کہ سعید علیہ السلام معراج کے رائے جب سرکار ان کے قریب سے گزرے تو وہ اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے تھے تو یوں ان احادیث سے یہ تمام باتوں کا ہمیں ثبوت ملتا ہے اور ان فرشتوں کا بھی پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فرشتے جن کو دوزخ پر مقرر فرمایا ہے ان کو ہمارے اکالیہ سلاۃسلام نے ملاحظہ بھی فرما لیا اب یہ جو فرشتے دوزخ پر مقرر ہیں کیونکہ ان کے ذمہ عذاب دینا ہے تو ان کے چہروں کے اوپر جو تاثرات ہیں اس کو بھی حدیث پاک میں بیان کیا گیا چنانچہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی الح فرماتے ہیں کہ جب ہمارے پیارے اقام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ماراج ہوئی تو آپ نے مالک علیہ السلام یعنی خاص دوزخ کو دیکھا جو ترش رو حالت میں تھے یعنی غز مناقی کی, کی حالت میں تھے اور ان کے چہرے سے غز مناکی جب وہ چھلک رہی تھی تو یہ وہ فرشتے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے دوزخ پر مقرر فرمایا ہے مزید اس فرشتے کے بارے میں حضرت علی شیرخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ جہاں یہ فرشتے یعنی جو خازن دوزخ جو خازن ہے جو دروغہ ہے جہنم ہے سیدنا مالک علیہ السلام اب یہ ایسے فرشتے ہیں کہ ان کے چہرے پر ہر وقت دوستی سے رہتی مزید ان کے بارے میں کہ یہ بعض اوقات ان کی اس حالت میں تبدیلی بھی آتی ہے کہ کیسے حضرت علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی آدمی سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی طرف جنت کے معطلوں میں سے ایک فرشتہ بھیج دیتا ہے جو اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتا ہے جس کے نتیجے میں اس کا نفس زکات میں سخاوت شروع کر دیتا ہے یعنی یہ جو فرشتے ہیں یہ دیکھیں ان کے ہاتھ کی یہ برکت ہوئی کہ ان کے ہاتھ کی برکت سے انسان کی اندرونی کیفیت بدل گئی کہ جب اندرونی کیفیت بدلی کہ وہ شخص جو زکات میں سستی کرنے والا تھا وہ ایک فرشتے کے ہاتھ لگانے کی برکت سے وہ زکوات میں سخاوت کرنے لگا تو الحمدللہ اس سے بات یہ واضح ہو گئی کہ اللہ کے نیک بندے اللہ کے مقرب وہ اگر کسی کی طرف نظر فرما دے وہ اگر کسی کو ہاتھ لگا دے تو ان کے ہاتھ کی برکتیں محسوس ہوتی ہیں وہ کسی کی طرف نظر فرما دے تو ان کے نظر کرنے کی برکت سے اللہ تاہ سامنے والے کی دنیا ہی بدل دیا کرتا ہے تو یہ وہ فرشتے جن کا تعلق اس سے ہے کہ وہ اللہ نے ان کو جہنم پر مقرر فرمایا ہے اب وہ فرشتہ جس کے بارے میں ہم نے سنا کہ اللہ نے اس کو جنت پر مقرر فرمایا اب وہ جنت پر مقرر ہے جنت کے دروازے کھولنے پر مقرر ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر دروازہ جنت بھی نہیں کھولتے تو بروز قیامت سب سے پہلے جنت کا دروازہ جو ہے وہ کس کے لیے کھولا جائے گا اس کے متعلق حدیث پاک ہے تع عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارت فرمایا انا اول من باب الجنہ فیقوم الخازن فیقول من فل انا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فیقول اقوم قبل کردین باجک وہ یوں سرکار کی عرض کریں گے جب آقا علیہ السلام فرمائیں گے کہ سب سے پہلے جنت کے دروازے پر میرا آکا فرماتے ہیں میں دستک دوں گا اس پر وہ جو فرشتہ ہے جو کہ جنت کے دروازے پر مقرر ہے وہ پوچھے گا آپ کون ہیں میں جواب دوں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں وہ ارض کرے گا کہ میں ابھی آتا ہوں اور آپ کے لیے دروازہ کھولتا ہوں میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے کسی کے لیے نہیں اٹھا اور نہ آپ کے بعد کسی کے لیے اٹھوں گا تو اس عادی سے مبارک سے پتا چلا کہ سب سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت کا دروازہ بجائیں گے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں خٹ گے تو جب وہ جنت کا دروازہ ہمارے کھٹ خٹ کھٹائیں گے آپ اس پر دستک دیں گے تو فرشتہ اٹھ کر آپ کے لیے دروازے کو کھول دے گا فرشتے مختلف کاموں پر معمور ہیں تو ایک فرشتہ ایسا بھی ہے جس کو اللہ نے جنت کے دروازے پر مقرر فرمایا ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سامنے آئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیرا کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیسا شرف عطا فرمایا ہے کہ جنت کا جو دروازہ ہے وہ سب سے پہلے ہمارے آکا لیہ سلاۃ السلام ہی کھٹکھٹائیں گے آپ سے پہلے کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا تو یہاں سے بہت ساری باتوں کا بھی ثبوت الحمدللہ ملا کہ ایک تو وہ سرکار کے ادب میں کیسے کھڑا ہو گیا اور دوسرا یہ کہ سب سے پہلے داخلہ جنت سرکار صلاحت السلام کو حاصل ہوگا تو فرشتوں کے حالات میں یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آ یہ وہ فرشتے تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف کاموں پر معمور فرمایا تھا کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں کہ وہ فرشتے دنیا میں انسانی شکل میں بھی آیا کرتے جن میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہیں تو انسانی شکل میں دنیا میں تشریف لایا کرتے اسی طرح دو فرشتے وہ ہیں جو ہاروت اور ماروت ان کا نام ہے یہ دونوں انسانی شکل میں دنیا میں تشریف لائے پھر وہ آزمائش میں مبتلا کیے گئے اور اس طرح ان کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان سورہ بقرہ میں فرمایا ہے تو میڈیا میڈیا اسلامی بھائیوں اور مدین چینل کے ناظرین یہ جو ساری معلومات ہیں کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیدا فرمائے ہیں یہ کیا کیا کام کرتے ہیں ان کے ذمہ اللہ نے کیا کیا کام لگائے ہیں اور ان کی کیسی کیسی جب وہ ذمہ داریاں ہیں اور ان کو اللہ نے کیسی کیسی طاقتیں عطا فرمائی ہیں تو الحمدللہ یہ ساری باتیں جو ہیں ان ہم مدنی چینل کو جب دیکھتے رہیں گے تو ہمیں یہ ساری معلومات انشاءاللہ وہ ملتی رہیں گی نہ صرف یہ کہ اس سلسلے میں اس کی معلومات ہیں بلکہ اور بھی کئی سلسلوں کے اندر ضمن جو ہے وہ فرشتوں کے احوال الحمدللہ وہ بیان ہوتے رہتے ہیں کیونکہ فرشتے یہ وہ ان کی خصوصیات میں سے ہیں کہ یہ انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے پھر جب ان کی وہاں حاضری ہوتی رہتی ہے تو گویا ان کا کسی نہ کسی طرح سے ذکر جو ہے وہ احادیث میں اسی طرح قرآن پاک میں اسی طرح مختلف واقعات میں فرشتوں کا ذکر جو ہے وہ آتا رہتا ہے تو انشاءاللہ جب ہم یہ اس کو دیکھتے رہیں گے مدنی چینل کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہم آتے جاتے رہیں گے تو ہمیں اس طرح کی ان ڈھیرو معلومات جو ہیں وہ سننے کو ملیں گی صلو علی الحبیب عل اللہ تعالی علی محمد <سلام> <سلام> <سلام>